لوگوں نے حضور غوث اعظم کا کارٹون اسٹیکر بنا لیتے ہیں اور خیر برکت کے لیے اپنے گاڑیوں میں لگاتے ہوں. یہ بھی غلط اور بالکل آرام اتنی آپ سوچ لیجیے بات کیا حضور غوث آزم کے زمانے میں کیمرا تھا کیا کسی شخص نے حضور غوث اعظم کا کوئی خیالی فوٹو بنایا اور اگر کوئی بنا لے ان کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو ہداج جیسے کہ میں نے ایک رات میں دیکھا آپ کو تعجب ہوگا عراق میں ماں حضور کا فوٹو بنا ہوا حضرت علی کا فوٹو تو گاڑی میں لگا ہوا جو شیشہ ہوتا ہے نا گاڑی کا پیچھے دیکھنے اس پہ کچھ تسبیح وغیرہ لٹکا دیتے ہیں اس پہ جناب حضرت علی کا فوٹو لگا ہوا امام حسین کا فوٹو لگا ہوا امام حسن کا فوٹو لگا ہوا میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے تو بڑا ڈٹ کر کے کہنے لگا ہاں یہ کیا بات آپ کو کیا تکلیف لگایا میں امام حسین کا فوٹو ہے امام حسن کا فوٹو ہے ایسے ڈٹ کے لگاتے ہیں آپ الفرمائی ایران میں بھی عام اس طریقے بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک مزار ایک تو مشہور ہے کہ وہ دمش میں ایک مشہور ہے کہ بغداد میں وہاں جب ہم گئے حقیقت حال تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مزار ہم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا اتنا بڑا فوٹو لگا دیا کہ ایک مچھلی کسی آدمی کو منہ میں سے نکال رہے یونس علیہ سلام کو جو مچھلی نے اگلا جیسا کہ بن اللہ الا اللہ انتا صبح نہ کن کن تم اس میں اس کی تفصیل ہے تو بعض ایک مچھلی بنائی اور اس میں ایک آدمی کو دیکھ کر کے اور یہ بتا رہے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ کسی آدمی کو مو سے نکال رہی ہے اب یہ دنیا دار لوگوں کو کون سمجھا سکتا مسئلہ یہ ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے صاحب چاہے وہ شبی بنائیں یا برکت کے لیے بنائیں یہ بنائیں ہر اور طریقے سے یہ معاملہ غلط ہے